وسّن ورحم اللہ صلی اللہ علیہ وحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح محمود ورثہ غروب علی بات باقی زمین برادران خوران سب کچھ میں کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوات شریف میں سے درخت نمبر آج تین سو باون ابلک ساٹھ ہے تین سو باون شروع سے تک کے دروس کی تعداد ہے اور ساٹھ جو ہے دعا صبحیہ کا درخت نمبر ساٹھ ہے سکسٹی اور اس میں دعا صبحیہ کا الحمدللہ جو ہے کل چودہ پیراگراف تھا آج آخری پیراگراف جو ہے اس کا آخری پیراگراف کا جو ہے اس میں اس کے اندر دو دعائیہ حصہ ہیں پہلا حصہ اس قابلوں کو پہنچا رہا ہوں آخری پیراگراف کہانی پیراگراف نمبر چودہ اور آخری پیراگراف ہے دعا صبح کا دعا صفیہ کا آخری پیراگراف یہ ہے اللہ نسلک نسل الکلاء ولافیۃ و المعافت متفدین ودنیا ولاخر یا ہیو یا قیوم یازل جلال والاکرام یا بدی اسماوات والارض یا غیاسل مستحسن نس الو کا بنورو شکل کریم انتو ہیلو بناو جیسا من بنورم آرفت يا الله يا الله يا الله ہو یا اللہ ہو برحمت کا بر سرورِ کائنات سلوات اللّہ مَََ اللہ علام محمد وال محمد یہ دعا صبح کا آخری پیراگراف ہے تو آخری پیراگراف میں دو حصہ ہے دو دعائے پہلا دعا یہ اللہ نسل ولافا ولافیت ومعافت دائمت دینی و دنیا وال اس حصے کی فی الحال تو ذکر رہوں تو دعمر اللہ یعنی اے اللہ پرور دغارہ پرور دگار دو دو یہ معنی میں ہے اِن اللہ اِن اس میں اِن الگ لفظ ہے نا الگ لفظ ہے اِن حرف ہے نا ہے ضمیر ہے دونوں کو ملائیں تو معنی یہ بن جائے گا اِن نہ بے شک ہم بے تحقیق ہم یوں معنی بن جائے گا نسلوک اس میں نسل و الگ فعل کا ضمیر ہے ہاں دو چیزیں ہیں ایک کا ضمیر عصم ہے نسل و فعل ہے نسلو کا ضمیر فعل ہے ضمیر منصوب متصل شیغواز میں ذکر حاضر ہے تو تجھ سے کہ مانا دیتا ہے کا تو اور تو سے کیا مانا دیتا ہے نس الفلِ صعلی یس الصعمسَََََََََََََََ سے یہ شيخا و مالغیر مالغير اصل مظار معلوم ہے اور صع يس سوالن کے معنی مانگنا طلب كرنا <تصح> القاموس جدید میں يہ معنى كيا ہوا ہے اور درخت گزار ہونا یہ تو علّہ ماں انّا تو نس القا مانی ہم مانتے ہیں ہم طلب کرتے ہیں ہم درخواست گزار ہیں ہم سعال کرتے ہیں یہ سارے معنی اس لفظ کا صحیح ہے تو اللہ اللہ اننا بے شک ہم نس ہم مانتے ہیں یا اللہ بے شک ہم مانتے ہیں بے شک ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے بے شک ہم مانتے ہیں تجھ سے ہاں جی بے شک ہم درحا طلب کرتے ہیں تجھ سے بے شک ہم درحاط گزار ہیں تجھ سے یہ سارے معنی لفظ کا صحیح اب کیا سوال کرتے ہیں کیا مانتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہاں جی کس چیز کس چیز کا طلب کرتے ہیں تو تین چیزیں میں بتایا ہے ایک افواہ ایک عافیت ایک موافات اور یہ جو ہے دین میں بھی دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان تینوں میں افو بھی طلب کر رہے ہیں اللہ سے عافیت بھی طلب کریں معافات بھی طلب کریں اور یہ تینوں چیزیں دین میں دنیا میں آخرت میں تینوں میں یہ تینوں چیزوں اور بہت جامع دعا ہے افوا کا معنیٰ ہے کرم معافی مہربانی فی عفا سے افا یا افوا مٹانا منع کیا ہے آفا ان معاف کرنا درگزر کرنا لغت میں یہ لکھا ہے تو اللہ ہم نان سلوک اے اللہ ہم تو سے سوال کرتے آف کا یعنی کیا ہے معافی کا درگزر کا ہم تو سوال کر دیں کہ تو ہم سے درگزر کرے ہمار خطاوں کا ہمار خطاوں کو معاف کر دے یوں معنی بنجے گا العافیت کا معنی لغت میں لکھا ہے صحت کاملہ یہ معنی بھی کہ طاقت اور صحت دینا بلا اور برائے سے بچانا یہ سارے معنی القام و اور المنجد لغت میں لکھا ہے تو آفیہ کے معنی صحتِ کا ملا ہاں جی صحت دینا بلا اور برائے سے بچانا والمعافات کے معنی جو ہیں آفاہ و آفاہ باب مفالا اور افال سے ہیں آفا مفالے سے آفا باب و سے ہیں آف و آف ہی موافات باب سے صحت عطا کرنا شفا دینا برائی دور کرنا خیریت سے رکھنا صحت یاب کرنا تندرست کرنا و یہ سارے معنی لکھے القاموں سے جدید اور دونوں میں تو الدین جمع ادیان جس کی ادیان جمع دین محرت ہے اس کے معنی مذہب عقیدہ یہ معنی بھی کیا پرہیزگاری کا معنی بھی کیا ہے عبادت کا معنی بھی کیا ہے دین کا جزا بدلہ یہ سب معنی کیا ہے لیکن یہاں دعا میں جب اللہ سے دعا موافت کے دین مراد دعا میں بے معنی جو ہے دین بے معنی مذہب عقیدہ اور عبادت عمرات ہے جی مذہب عبادت اور اور دعا اور مذہب عقیدہ اور دعا اور عبادت مرادیں یہ تینوں چیزیں مرات ہو سکتی ہیں دنیا جو ہے دنیا کے معنیٰ کہ عربی لغذ دنیا دنیا اردو میں جو دنیا کا معنی بھی ہے جہاں عالم انسانی ان کو دنیا بولتے ہیں اور اس میں تفظیل معنی سے ضد کا کوسوا ہے ہاں جی دنیا یعنی نزدیک کوسوا یعنی دور تو دنیا قریق و سواد دور اور ہاں جی اور دنیا کے معنی کا مینی کم درجہ یہ معنی بھی لکھا ہے یہاں دعا میں جہاں جو جی جہان دنیا سے بت جہان اور عالم انسانی یہ دونوں مرادیں یعنی اس جہاں میں اس دنیا میں یعنی اس جہاں میں دنیا میں اور یہ عالم انسانی یہ دونوں مراد ہے اور اس کا فیل جو ہے دنا یدن دنو ون و دنا وطن اس کا اسی سے فیل بھی آتا ہے اس کا معنی قریب ہونا یہ معنی ہے اور دنی یتنا دنا دنا یتن کے معنی کم درجہ گھٹیا درجے کا ہونا یہ معنی کیا ہے القاموس الجدید جدید میں تو دنیا کے جو ہیں نفظ دنیا کے لغی و پھیلی معنیٰ کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کو دنیا کہنے کی دو وجہ ہو سکتی ہے ایک تو دنیا یعنی قریب نزدیک کیونکہ اس دنیا کی زندگی جو ہے ہم سے زیادہ قریب و نزدیک ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کیونکہ اخروی زندگی مرنے کے بعد ہوں گے اور ہم سے نسبتاً دور ہے اس لیے ہم اس دنیا کو دنیا بولتے ہیں ہم سے قریب زندگی ہم سے نزدیک ترین زندگی قیامت زندگی کے مقابلے میں اور دوسرا جو ہے وجہ دنیا کو دنیا کہنے کی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کی کیونکہ اس میں رہنے والوں کی کرتوت اس دنیا میں رفتار پس وغیرہ ہیں اور کم درجے کے ہیں یہاں کے اکثر لوگ نہایت پس گٹیا اور کمینہ پن کردار کے مالک ہیں چنانچہ قرآن پاک نے فرمایا و قالی واد شکور میرے شکر گزار بندے میرے فرما بندار بندے ہاں جی بہت تھوڑے ہیں یعنی اکثر ناشکرا ہے اور ناشکری و نعمتوں کی ناقدری سب سے پس فطرت کی نشانی ہے کہنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی نہ قدری نا جو ہے نعمتوں میں غرق ہو کے اللہ کی ناشکری کرنا اللہ کی اطاعت نہیں کرنا اللہ کی فرمانی کرنا یہ سب سے پس فطرت ہونے کی نشانی واضح اس کے روایت دنیا کی نعمتیں عارضی دنیا دنیا کے وجہ وقتی اور متع قلیل ہیں چنانچہ اللہ فرمایا قل متعد دنیا قلیل یعنی دنیا کے مال و معلوم حقیر و ناچیس ہیں اور آخرت کے عظیم نعمتوں کے مقابلے میں اس لیے دنیا کو دنیا کہا ہو یعنی دو چیزیں ہو گیا ایک تو اس کہ آخرت کے نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی نعمتیں عارضی متع قلیل ہیں جیسے قرآن نے کہا المتع دنیا قریض ہے اس کو دنیا کہتے ہیں یا یعنی چونکہ دنیا میں رہنے والے لوگوں کی مزاج پس فطرت ہے پس ہے گٹیا ہے ہاں جی اس وجہ سے جو جو ہے اس دنیا کو دنیا کھا ہے تو گویا کہ جو ہے دنیا پس ہونے کے بھی دو وجہ حقیقت کی بھی ایک تو لوگوں کے مزاج رفتار پس گٹیا ہے کم درجے کے لوگ ہیں اس وجہ سے دنیا کو دنیا کہتے ہیں یا اس وجہ سے کہ دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں عارضی وقتی اور قلیل تھوڑے ہیں اس وجہ سے دنیا کو دنیا کھا ہے ہاں جی اس اس لیے بھی جو ہے دنیا کو دنیا کہا, جا کہا ہے یعنی حقیر و پس ورنہ اچھی اور دنیا کے مغرے میں الاخرہ ہاں جی اصل قلاف ولافی تفر دنیا ولاخرہ ہاں جی والدنیا ود دنیا دین بھی ہو گیا مراد کیا دنیا سے مراد جو دنیا محمدی جہان عالم اس عالم انسانی مان دنیا کو دنیا, دنیا کہنے کے تین وجہات آپ کو بتا دیا آخرت سے مراد عالم آخرت ہے الآخرت و الخرا ابدی زندگی کا گھر ہاں جی ال... الاخر الآخرہ آخرت الدار الآخرہ یہ سب ابدی زندگی کا گھر المنجد لغت میں لکھا ہے اور العافیہ کا معنیٰ ایک جو ہے اچھی صحت ہاں جی اچھی صحت صحت بہبود خوشحالی طاقت المنجد میں یہ بھی لکھا ہے یہاں دعا میں اچھی صحت و خوشحالی زیادہ مناسب ہے تو اب اس دعا کے جو ہے مختصر ترجمہ اب کیا بنے گا علامہ صلیفا ولافیتا ہاں جی ولمافتائی متاف دینی و دنیا وال لغت کی تشریح کرنے کے بعد اس کا باماول ترجمہ پھر یوں بن جائے گا پروردگار بے شک ہم تج سے گناہوں پر درگزر و بخشش اور زندگی میں آرام و خوشحالی اور ہمیشہ کی تندرستی ہمارے لیے دین دنیا اور آخرات تینوں میں طلب کرتے ہیں پروان دگارہ ہم تجھ سے جو ہے گناہوں پر درگزر بخش زندگی میں آرام و خوشحالی اور ہمیشہ کی تندرستی ہاں جی دین دنیا اور آخرت تینوں میں طلب کرتے ہیں پر بے شک ہم تو ہاں اللہ ہم سے جو ہے مار تج سے گناہوں پر درگزار اور بخشش کے سوال کرتے ہیں زندگی میں آرام و خوشحالی اور ہمیشہ کی تندرستی اور یہ تینوں چیزوں طلب کرتے ہیں دین میں بھی دنیا میں بھی اور آخرت تینوں میں طلب کرتے ہیں ہمیشہ کی تندرستی دین میں دنیا میں آخرت میں ہاں جی آرام و خوشحالی بھی دین میں دنیا میں خیر اور آخرت میں اور بخش و درگزر بھی دین میں دنیا میں آخرت میں ہر چیز میں ہم تش بخش طلب کرتے ہیں اور جس کا دوسرا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے پرور سے ہم زندگی میں آرام اور ہمیشگی ہمیشگی راحت جو ہے دین میں اور دنیا و آخرت دونوں میں طلب کرتے ہیں ایک یہ منب ہے تیسرا ترجمہ جو ہے پروردگار بے شک ہم تجھ سے دین دنیا اور آخرات تینوں میں ہاں جی معافی اور ہمیشہ کے راحت کے درخواست گزار ہیں تو یہ سارے تین ترجمہ جو ہیں علامہ بشیر نے العافیہ اور موافت دونوں کا ترجمہ راحت کیا ہے ہاں جی تو جیسے کہ میرے یہاں ترجمہ تیسرا ترجمہ ہے علامہ کا ہمیشہ کے راحت ہاں جی اور ان دو میں فرق نہیں کیا ہے تو توضیح جو ہے دعا کیوں بن جائے گا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے دی جانے والی عظیم نعمتیں یہی ہیں کہ اللہ انسان کے گناہوں کو بانٹ دیں اور دنیا و آخرت دونوں میں ہاں جی دونوں میں ہمیشہ کے آرام و راحت عنایت فرمائیں اناد کریں اور خوشحالی عطا کریں گویا کہ اللہ نے اس اس شہز کو حسن دنیا و آخرت دونوں عطا فرمایا اور یہ دعا نہایت جامع دعا ہے کہ دین و دنیا اور آخرت دینوں میں آف و درگزر اور آفیت و سلامتی اور ہمیشہ کی خوشحالی و آرام و سکون نصیب ہو یقینا جس کو یہ نعمت نصیب ہو وہی کامیاب انسان ہوں گے اور انہی کے حق میں الاقم المح الحم صادق آئے گا لہٰذا جا نگرامی دعاؤں کو پوری توجہ سے خلوص دل سے پڑھا کریں کہ اللہ ہم سے قبول کریں اور وہ پاک ذات ہمیں دین میں بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں گناہوں سے آف و درگزر اور صحت کا ملا اور عافیت دے دیں دین میں دنیا میں آخرت میں ہر چیز میں ہاں جی اور ہم جو ہے ہماری ایمان بھی محفوظ ہو ہمارے دنیا بھی محفوظ ہو ہم اور ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو نے دنیا و آخرت سب اللہ تعالیٰ میں نصیب کرے یہ ساری چیزیں اسی مختصر دعا کے اندر اللہ سے منگا گیا ہے کہ اللہ عمنسل کے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں. اف کا عافیت کا اف و بشش کا آفیت سے آتے کا ملا جی؟ اور راحت آرم راحت کا سکون کا دائم ہمیشہ کے دین میں پھر دین دین میں دنیا میں اور آخرت میں تو یہ بہت ہی جامع خوبصورت دعا ہے اللہ ہم سب سے ان دعاؤں کو قبول فرمائے آمین رب العام